ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من, من شرور ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون المصيرون يا أيها الناس اتفروا ربكم الذي لقابكم من نفسه وعيانكم وقال منها بغتها وبطروا ماريانا من قتلهم ونساء واطق الله الذي تساءلون به ولا أرحام إلا الله كان عليكم ركيلا يا أيها الذين عاموا اتفروا الله أما بعد فإن خير الحديث إلى الله وخير حديث أبي محمد صلى الله عليه وسلم وشارع أمور مدتاتها وطول مهدفة مدر وطول لبيعقم والعامة وطول لبرمتين في النار فعوض بالأهل الشميع يمين للشيطان بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم يا عزها الناس وردوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلم تستفوه الذي اجعل لكم الله في الأرشاء والسماء بالماء وأزل من السماء ماء فأخرج به من الثمراء للغزة مطلعاً صامي نظر من صادقه للمعلمين اور مضبوب ہے اللہ جو میم ہمارے اور آپ کے اوپر ہے ان میں ایک پانی پینا استعمال کرنا ایک اللہ بڑی ادب ترین رب لال سمایا اپرالے ہندو کا باہر تم پیتے ہو اتنا استعمال سے سے یہ پانی ہمارے ملے گا لیکن پانی لے کے کے قریب لے گیا تو ہم کو بات کی ایک آئے تھے کہ کیا سوئے آنا کی آیا کرتی کیا کر کےڈے میںہلی ہواس مانتے ہیں پیاس کے بارے میں پیاس کا مر رہا ہے پیے گا کروں لیکن اندر جائے گا پانی سہیلا اکڑیاں گیا نہیں کیا اللہ کہیں گے اپنے مارے میرے خرید چار روپوں کے لا اس لیے بڑی نشانے کا بڑا حصہ اس زمین پر چلتے ہو پیدل چلتے ہو سواری پر ये खुशी नहीं आज बड़ी शक्ति का मंदा होती है लोहे की स्टीम की बदले آہ. جہاں دنیا کی ساری سراش ہو گئی اللہ نے پانی کی برائی تھی اٹھارہ سال کے بعد کرا گا گھر گئے بیٹھے تھے دلی پریشان سوگر مسلم اللہ بڑی تکلیف پہنچے تھے اللہ کا مہربانی کریں آواز لگائی اور یوگوں اپنے پیر کوئی شدید برمان جدید برمان کے بعدی منیا میں جی کے کے پورے گھر کے نمبر دو میرا میرے علاوہ کسی اور کسی ہمیں یہ سب کرتے جب انہوں گی نہ کوئی مان نہ کوئی چاند بنا چندی اٹھی بے اللہ بس تو ہی تیرا حکم ہوا ہم نے اپنے اپنے بچوں کو ایسے بیٹے کو ایسی جگہ آباد کر دیا جہاں نہ کوئی انسان ہے جنگلات ہے کھانا ہے نہ ہے بس یا کرتا کوئی سوال نہیں اسے پرکھ کر کے نہیں بیٹھے کہیں شیت دیتے اور اس بیوی کو لاپار چھوڑ کر کے کھانے میں اللہ کی برو بردالی کرنے کو ہی ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے فیصلے پر دوست پیتے بچے اور اس کی بات بہت آ جائے کسی طرح کر کے آگے بڑھے آگے کہیں یاد سکے گی عرصہ किसके आवाज हम लोगों का किया नहीं आखिर में दौरी और आकर सामने से रास्ता लोगों की खड़ी हो गई और पकड़ा या सही आप ऐसी करें हमें और हमारे बच्चों को छोटे बेहतर छोटे करें जहां कोई एम्स नहीं है ہم تم دونوں کو اللہ کر کے جا رہے اتنا سونا سب راستہ چھوڑ دیں جائے اللہ سب سب کچھ ہمارے اندر پیدا ہے آخر پاس پانی ختم ہو گیا حضور ختم ہو گئے اب دوست چھاتی نے بھی بچہ مر رہا پیاگ سے ہر پریشان پانی کے لیے سفر ہو گئی مرو ہو گئی جا کر کے دیکھتی اس کو ہم آپ لگاؤں گی اور میری پریشانیاں کر کے میری مدد کرے گا لیکن اللہ ہی ایسے شاپ کو سنگار ہم سب کے گھروں کو کوئی شکایت نہیں میرے سموہر کو لاؤ چھوڑ میرے پڑا جب چشمہ اوپر پڑا دوڑ دے مٹی پتھروں کو پانی بہت کہاں بھی دیکھا اللہ پتھر بھی ترکتی اور کبھی پانی پہل جا جب جمانے پانی شہر جا پانی پہلے ڈب جا اسی وقت سے یہ پیدا ہو وقت سے लेकर کر کے آج تک شاید اتنا بڑا کمار ایسا چشمہ آج تک آیا ہوئے اگر ہاتھ گھیر نہ دیتی تو بہتا ہوا بہت بڑا چشمہ لیکن گھیر دیا پتا نہیں کتنا استعمال میں ہوتا ہے کبھی شکل نہیں بلحا پی ने جہاں انسان آواز ہوا کیونکہ ساری چیزوں کا انسان اللہ تعالیٰ کو ہر کسی سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی شکر الحمد للہ جو سب دوست بانی کو اللہ تعالیٰ کی ہمارا کام اس سے جتنا ہے مشین فٹ کر دی اور پھر بوتل میں کئی ریڈ ہے کئی بڑا بڑا ماشا اس کے علاوہ کوئی ہم نے نہیں کیا لیکن اللہ جو تھا اگر انسان بہتر پانی جیسے نمرے وہ سے نم لیا ہم پانی جیسے چڑھا کرتا ہے اللہ سورج کو پیدا کیا تو سو دیگر پانی پڑتا ہے تو سمندر کو اللہ حکم دیا پانی کھا نمکین انسان جادو کو بھی نہیں ملا سکتا لیکن اسی پانی سے سمندر کے کھارے پانی سے اللہ نے کھا اوپر گیا پھر نے بادل بن اور بادل نے اسی جموسر کی بھاس کو اتنا جمع کر دیا کہ اگر کالے کالے موٹے موٹے بادلوں سے پانی چڑھ گیا اور سوچو खटका है तो उसका रस भी खट्टा ही होता ऐसा नहीं कि खटका और शेखा रस उसका बिगड़ लेकिन समा लेगी रस एक ही खाड़ी से खरा पानी बदल गया हल्ला जगह रोजगार اب انسان تیار ہو رہے جہاں بارش آنے والی پھر با, بادل اتنا عمر ممکن ہے ہزار کلو میٹر دور اور بارش آپ کے میں ضرورت ہے اللہ بھگو سکھ نہ ہونے والے دن رہیے کوئی مشین نہیں کوئی انجن نہیں اللہ بک نے اس بادل کو وہاں سے کھینچ کر کے رکھتے ہیں وہاں جہاں سوکھا ہو جہاں پانی کی ضرورت ہوگی اور زمین پیدا ہوتی ہیں آپ ہے فصلیں تیار ہوتی ہے اور کمانے کے مچیلے رکھتا ہے باقی سب کو لال بہار کر کے ندیوں نالوں کو لے جاتا ہے کہ جب بارش کا موسم ختم ہو جائے تو ہی ندی اور نالوں مشینیں پھر اب ابک وقت تھا اب نشر بیٹیں گے ابو ابھی رہی میرے بابا ملا سو میں کھڑی ابرائے منہ سوکھا ہوا آہ پا کر نہیں بڑے پریشان آرام وعلیکم السلام یا بھی تا. یہ بے سارا ودینہ سونا گرمی دھوپی کا چھوٹا یہ ملاقات کرے گئی دیگر کے لیے آنکھیں بےکرار دیکھنے کا سکون ملتا جائے وہ تصویر مارے اور آپ ہر کر رہا ہوں تم کر ہمارے پر نام اسی کام کے لیے ہمر میں یہاں بھیجتا ہوں کہاں سے کمارے سارا رات پا کر دیا اللہ کے کسم اس وقت دو دنوں کے کھانا نہیں ملا خوب سے بے قرار تھا نہیں ہو رہا تھا کے پاس اب پڑا خاص ہوا اللہ کے بناؤں یہ دیکھو تمہارے پیپر ایک پسند ایک پر دو پتھر پڑے گی تو ش جی کے پاس بڑے بار تھے انہوں نے پانی دیا خجور دیا ایک پھر بچھایا اور کھجور کے درست کے نیچے بیٹھا لیا اللہ رسول نے اپنے ساتھوں کا خجور کھایا پانی دیا اور چلے گئے پکڑا سب کرنے کے لیے تاکہ اللہ رسول گوشت کھلا پلہ سور نے سمایا رس والا جانو سارے اپنا جانور دلہ کرنے کی تیاری اللہ خل کمایا ابو بکر ابو رحم اللہ کرمارا لگو روکا اور دل تم دل دے تین ابو بکر جو ماشاء اللہ تناٹک سہایت اللہ نے ادا کیا ہمارے اندر یہ ساری گاڑی ہو تمام بھی سینے کے گھر ہمارے شاید موبائل میں بھی ایسی بھی سوچا ہے ہمارے ہاتھ یہ حضور کے درخت کا سانا روتا مشہور اور ایک سادہ حضور وہاں بماری اور ایک کا ٹنڈا پانی یہی وہ اللہ